کا بھی ہے جی ہاں اور علم کا کئی مانا ہوتی ہے جان لے جب جاننا چاہے جان لے اللہ جب جاننا چاہے جان لے نہیں اللہ نہیں بات تو اللہ بھی ہو رہی ہے نا یہ تو آپ نے اللہ کے لیے کہا کہ اللہ جب جانا اللہ تعالیٰ تو ہر وقت جانتا ہے اسی لیے کیونکہ اس میں ذاتی کا اس لیے یا اگر عطائی طور پر کہیں گے تو ہم کہیں گے نہیں اللہ یہ نفظ عالم الغیب کا اطلاق نہ کر کیونکہ اس میں ذاتی کا بھاؤ لیکن اگر وہ کہتا کہ نہیں میں عطائی طور پر مانتا تو کافی باہر آگ نہیں کہیں گے اس کو نہ غلط کا کوئی درجہ نہ عالم الغیب اس عالم الغیب عالم الغیب آتے ہیں ان کا منکر نہیں ہوگا نہیں ہوگا اچھا اچھا آپ بھی تو اس چیز کو جانتے ہیں آپ کے سامنے موجود ہے یہ پہلے بھی تو عالم عالم شہادت ہے نا پھر کیا؟ تو بہت بات جو چلی تھی میرا خیر وہی اس کو چھوڑے نے آگے آپ کی مرضی نہیں مانتے نا مانے ہم نے آپ کو اطلاع کر دی میں اطلاع کر دی ہے یہ بات اچھا ہے کیا بات یہ تھی بات آپ زور کے رکھا تھا اسرانکا بسم اللہ کر کے بس تاکہ بزلا کھاتا کی یہ ہر چیز کس کے لیے دیکھیں ہر آدمی کا درجہ ہوتا ہے ایک آدمی آن سے بیوی کو تین طلاقیں کم دیے ہیں کیا کروں آپ قرآن کھول کر اس کے سامنے سے دیکھ لو مسئلہ لکھا ہوا ہے اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کیا لکھا ہے نہیں جانتا عربی وہ دیکھ کے جی موجود صاحب مجھے تو مسئلہ نہیں ہے اس کو چونکہ عربی زبان ہی نہیں آتی اس کو آپ کو چونکہ عربی نہیں لیکن صحابہ کو ہے کچھ ایسی ہیں کہ صحابہ کو بھی سرکار کو ہے تو یہ جو ہے نا ہر چیز کا بیان یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں یہ سرکار کے ہاں پھر وہ درجہ بدرجہ جس طرح نما لوسی نے لکھا ہے روح المانی درجہ بدرجہ سہابا تھا اسی لیے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے تفسیر کے اندر یہ حدیث اوٹھ بانگنے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن کھولوں گا مجھے پتا چل جائے گا میری رسی کی دائیں حضرت اللہ تھوڑا سب ابنا دیکھ کے تو کو تھوڑا سچ دیکھیں تو صحیح درہا کی ہم پڑھنے اتنی دیر تک اس کی جماعت کھڑی ہوگا اتنی دیر تک آپ لگا نوٹر افررت نافر کتاب میں صحیح جی آپ اندیو تیمارا سوال ایسی کہ بکھاؤ سبودے رکھتا زور نیا رکھتا ہے سب کچھ بچا بن جائے یا نہ عدمن وجدان لا یکنی عبد یہ جو تم ہے اجرات اللہ کے واسطے ہمارے ساتھ کیج ہے یہ شریف کی گنت کر رہی ہے اچھا قران کی گنت قران کی ٹھیک ہے قران تے فرما رہے ہے معفرتنا فیل کتاب من شے قرآن فرما رہا ہے وَلَا یا تخصیص جی کیونکہ تبیان لے سرکار واسطے سرکار دے کے شالے لے تو بھئینہو لے ناس نا قرآن جا تبیان لے کل لے شے ہوگیا قرآن لے رجل نہیں جی لے کل وے جی لے تجڑہ قرآن کا آدھ مفسر ہر ایک مفسر رہے گی مطلب ہے ہر ایک عالم اللہ غیب کیا ہو اس واسطے کیوں جڑے قرآن دے اصراروں کو روز رہے جڑے اللہ تعالی نے مجھے بھائی اصرار فاظ رات नेते वे के लामानूसनी दिव्या के सरकार जाओ ने सरकार दिया था देण नाल ताली ना सब सफाई अर बात है वो सब भाई के नाम कर दिया बदर जा जी हा जी हां है कुरान के अंदर है लेकिन 90 की सरकार ने या सरकार दे देण नाल जी ने ये जेडे तुसा तशरीह करदे हो 90 की सरकार ने इस बात के अल्लाह ने पढ़ाया जी अल्लाह ने पढ़ाया अल्लाह रंदन का मकसद ہے اور کسی یا خلیفے فرمایا ہوئے تو پیش کرتا پیا کہ قرآن اگر قرآن سب کچھ کوئی نہیں ہر چیز بہان قرآن کا دا دعوان دا قرآن کی تفصیل ہے قرآن yeah. قرآن کر لیکن کے کہ ہو ہو کتاب وہ وسییدے یہ کتنا نے نبی پاک کو سکھایا قران اگے علم ال کھانا کلی انسان علم ال بیان جی ہاں بیان کس نو الانسان الان انسان انسان کامل سرکار انسان کامل دی گدوتھے قران پاک تا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اخذ کر قران پاک تا ہر انسان واسطے ہے الرحمن اتم القران خلق الانسان باقی من کر د والن سی تو قرآن کا منکر تک میری گلتا پوری ہو احتراج ہو سکے ان دی اللہ کوئی لیکن جس وقت قرآن خدا دا ہے اس قرآن تے تفصیل پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی قرآن نہیں قران پاک نے انہاں دی وضاحت کیتی ہے حدیث نے انہاں دی وضاحت کیتی ہے ای وجہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ فی خمس لا یعلم انہیں الا اللہ اگر اس ایت دا معنی مننجے کہ رسول پاک نو سب کوئی دے چھڑا تے رسول پاک تاں پھر کئی چیزاں دے بارے چناں تے فلانی چیز دا مینوں پتا کوئی نہیں فلانی چیز دا مینوں پتا نہیں اگر سب, سب, سب کچھ نظر اٹھے اگر قران پاک اللہ، اللہ، اللہ، تو جی پڑا کرو نا مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا دا قصد رسول پاک فرمانے کہ قیامت نا پنجا چیزاں دے اندر فی خمس ان لا یعلمون الا اللہ جنہ ای نہیں اکھے سوال کہتی سور کولو کردا بس سوال کردا بس رسول پاک کولو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے کہ مل مسئول عنہ بعلم من السائر کوئی پتہ مینوں وی پتہ ہے جینو وی پتہ ہے تینو پتہ دینا مینوں بس میں تینو پتہ تے نا کیوں کہندے فخبرنی عنا مارا کہ اسی اس سونه اے تے تاں نہیں کس دی نشانیاں دس پھر میرے گلی گلی کر نشانیاں تھوڑے نہیں میری گلی پوری میری گلی پوری جانیت اوہو میری گلی پوری نا میری تو پورے ہن دیتا کر گل قران دی جانیت دی اے میں تو اتے سارا تسی مینوں کوئی گل نہ کراں گے کس کتنی توں سارے نہ صرف ساری گل کریا میں ساری میں کتنی تو ساتھ ساری کلو کلو واسطے اکثر ساری میں کتنی <تصف> بھی دا دا ہی کوئی نہ میںل مسا جس طرح تینو نہیں پتا اس طرح نہیں پتا بھی تا تا تا تا <سؤال> جس واسطے بھی کوئی نہیں پتا اسی واسطے اگو پوچھتا جب پتا چلو قیامت کا تو نہیں کوئی نشان کیا کرو اگر قیامت اگر قیامت کا پتا ہوں رسول پاک فرمانے تینو بھی پتا سوال کرنے کی لوڑی کو نہیں چاہیے رسول رسول اللہ علیہ منو فرمان دے پہنے کہ کہ کہ ہے, ہے, ہے فی خمس فی خمس خود دا ہے کہ رسول پاک پہنے علم دین نفی اپنے کنے اس جنا چیزاں <تصفح> <دادم> <تصفح> <دلوقت تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> والا وہا, کوئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے اگر گل ٹھیک لازم رسول رسول پاک پاک اللہ اللہ سب کچھ پتہ سی لیکن اللہ اتو تو اور اخدرین غلط اخدرین اللہ رسول پاک فرمان صاف اے فی خم سن اے پنج اے کی جنہ دا علم کو نہیں دا تے قرآن, قرآن کی خیر نہیں پڑی پڑھی جب پڑھی ہونے دے لوں بالکل یہ گل میری ہو گئی یہ سٹوباب جیسی چیز ہے میں اگر نکل آیا تو تھوڑے سے ہزار روپے آ انشاءاللہ جنہ نکلے پھر ہاں جنہ نکلے ہے تو سی اعلان کیتا ہے شرط بڑھاؤ نہیں نا بھائی شرط نہیں ہوتی چلو بابا پہ اعلان کیتا ہے تجھے آکھوں گا ملنا نہ سرکار دا ایلو نا میں میں ملنا میں ملنے کا میرے کو بھلا کے ایک بڑی وڈی گل او میرا خیال ہے نے کوئی گواہی لے لینے دی تک ذہن کے میں پہ اگر اس کہ سب کو جاندہ پیغمبر نبی پاک نے سب کو کچھ ہے کیا رسول پاک کیوں فرما دیں کسی کو نہ ہی آیت فرماندی دی پی رسول پاک پسول نقصان بھی پہنچا دیا اور ایسی کہ کیا رہی کریم قرآن میں چپ ہوسا ہے ایک تو سی بچوں پھائی ایک چپو تو سی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ صحیح اللہ واضح کی طورت سبحان اللہ میں قرآن تو اس نے دلال کی تیسی کی قرآن فرمانا ہے مَا کَانَ هَذَا الْقُرْآنُ اَنْ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَاكِنْ تَصْدِقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْوَ فِيهِ مِرْب میں جب قرآن دے اندر ہر چیز موجود ہے روح المعنی دے اندر موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان کہ فرمان میں لَوْضَعَ لِعِقَالُ بَعِيرٍ لَوَجَتْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ کہ جے اونٹ دی رسی بھی گواری جائے یہ قول بیت صلی اللہ تعالیٰ عنہ لَوْضَعَ لِعِقَالُ بَعِيرٍ لَوَجَتْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ جی میرے اونٹ کی رسی میں کتاب کر لوگ اے جی تو کوئی گل دلیل نہیں دی دی. جدو کوئی کرے تو درست وقت جن دیر تک لو ذا علی قال بعید مت کوئی سند ہے حتى قال الاول جی یہاں تک کہ پہلے نے کہا جزمレル کہہ رہے ہیں امام اسی جی اسی اس کے جڑا بندہ یہ اکھے کافر رکھو اپ کو فتا کو فتا لا تو میرا کلام چھوڑ مختلف گلاں سنند دا گل ہوندی ہے سند تسی بے سنتی گلاں ہو جتنی ہوندی نا چھوڑ اے بڑی تائید قران جی ہاں تائید قران دی تائید تے کوئی کسے سنعت پیش کرو نہ کتابوں کے سنت آؤ جس وقت محدس استدل کرفسیل نے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا یا اللہ من گیا نہیں جانتا جے مطلب اے اردو مطلب کہ نہ تین نہب تین گئے مطلب دلیل دلیل دل مطلب ہر گس نہیں جدوج لیے مخدوم مترم نا کبھی ہی نہ ہوگا جی آواز اتنا لہجہ دیں آپ کامت ادا نے بحث سکار نے بیان دیتا کہ اس عالم الغیب فلا یدھر غیب ہی اللہ, اللہ تعالیٰ عالم الغب قیامت جاننے والا ہے او اپنے اس خاص گیب سے مسلط نہیں کرتا کی کرتا؟ دوسرا کیا فرمایا, اللہ اللہ. اللہ فرمایا, فرمایا. فرمایا بیان فرمایا کہ اے بندہ جنمی ہے مناظلہ کرام نے خود بات دخلوک کی ابتدا جنتیاں جنت, دے ابت تو کے جنتی دے جنت جا جا تک دیکھ جان تک سرکار نے سب کچھ بیان کر دیا ایک میں چیز وحرت کر <تصفح> تو, من غیبن الخیر تو شایب شایب کہ لو قلتم علماء من الخير تو اڑے علماء جو بنجو قاری محمد طیب صاحب لکھیا ہے نفی ذاتی علم ہے بتائی دی لفی نہیں امام زرکا غازی ایاز نے بھی الگ کہا نہ فضیلت بیان کیتا سر میں کلا چھوڑو نہیں نہیں مفسرین بھی نہ تمسی فتویلا گے تو اپ نے گل کی دوسری سارے پیجا. پیجا. میں نبی سلاطو بیمار ہو گیا بڑا علاج چلایا آرام نہ آیا اخیر انہیں ایک دن نعت لکھی سرکار کی دی شام دن نعت لکھ کے سونگ ہے سونگ ہے قسمت جاگ اٹھی نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی سرکار نے فرمایا دوسری نات لکھ لیتا فرمو کہ کھلو کھلو کہ می نے میری نات سنا امام دسیری نے نات سنانی شروع کی تھی. مولانا تھانوی صاحب لکھتے دی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سلام. وہ سون رہ سن رہے سن سن کے خوش سو رہے سن خوشی نال چہ سن پڑھیا گیا فَإنَّ مِن وَمِنْ عُلُونِكَ إِلْمَ اللَّوحِ قرآن ہے دی ہے ہو سکی نی جی اس اس تا کرنا چاہتے ہوں اگو میں سامنے مانا جب تصای مان لیا دھو مانا بھی نیتوں میں بارے تکا کڈو او گلتا نہیں نکلی, نکلی میں تو اے بے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمان اور اور دلیل نہ تینوں پتا نہ پتا باقی آنو وہ واٹ اسی اپن لمحہت وکرا اٹھا وہ اندر جواب لکھا پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا ہے کیوں اگر ان جو بیا تے من نہیں بنایا تے نہ مینوں پتہ رسول پاک فرمایا مل مسئول عنھا بعلم منسائے یہ کی کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تا جے ہر سائے ہر قانون بڑھ مجھے کہ آج تو بھی آئندہ بھی جدو کو میری بار میں چپ روا جملہ محترم <مزن> <small> کوئی نہیں کبھی یا کو اللہ کوئی سوال کرنے والا سوال کرسی سی کسی سوال کرنے والے کول سوال کیتا ویسی کسی نو کوئی پتہ نہ ہو سی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق دے اندر موجودے ہے مخلوق واسطے گویا کہ قانون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سائِل نو پتہ نہ مسقول ان نو پتہ نہ تینو پتہ نہ مینوں پتا اگر صرف اتنی گل ہویا تا کوئی اگ سڑا سی شاید ہوے کسی نو پتہ رسول پاک اس واسطے درس انتا بے نہیں فرمائے بلکہ مسل یہ ہے نہ کسی پتا ہے ایک لوگی تو میں نہیں جانتا ہلاک اگو پتا ہو تو تو تو دنیا دے میں میرے آئی میرے دن دان مبارک شہید کی میرے سٹی دیکھنے کنیاں تکلیف آتی اگر میں جاندہ ہوا سا یہ چیزاں میرے آدمی تھوڑی جی میری اس اس تو اللہ رسول رسول جی سیاک سوباغ لاند بالکل سیاک سواگ لاکھ مانا میں پتا کی اللہ میںلہ رسول رسول بھی, بھی نہیں تے پتا اس واستے میں رسول بھی نہیں ماض اللہ تانا رسول پاک صلیم کی رسالت کا اگر تعا لیا جائے پہلے آئے تھی رسول پاک آتا مینو قیامت کا پتا نہیں ہوں منع کیا اللہ نتول پتا, تے رسول پتا. تے پھر گویا کہ من یہ نکل سکی کہ رسول پاک صلی اللہ آئی پتا کیوں میں اللہ بھی نہیں ماض اللہ میں گویا کہ رسول بھی کوئی نہیں منع کرنا بالکل سرحد ہے یہ ماننا رسالت کا انکار رسول پاک دی نبت کا انکار تنگ یہ منع نہ کرو منع کرو قیامت دی۔ جی. اللہ جاند نہیں پتا آئے دلیل چیزوں چن لینا حفاظت بھی بڑھاؤ تا بھی پھر دا مانا ہے یعنی اللہ پاک جتنا کچھ غیب اتا ہے اتنا رسول نو پتا دا ہے لیکن آتے پیو کہ بیاں کیا سب کچھ پہلے ہوں پہلے سب کچھ نہیں ہوں yes کئی چیزاں وجاحت ہوں کئی چیزاں نہیں ہوں وزات ہوں اگر تصوس ہو کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیان کر دیتا۔ قرآن کی دی دو آیت صاف آدمی کہ ما ہوا علل غیب بذنین کہ رسول پاک غیب دے اوتے بخیل نہیں یعنی رسول کو لو ہوئے تے اگے ہوراں نوں نہ دسے ہو سکدی نہیں تے رسول پاک نے کسی حدیث جا گردسیا کہ فلانی صدی چ ہوسی تو حدیث پیش کر دو اگر رسول پاک نے نہیں دسے تے معلوم ہوندا کہ رسول بل بل پاک نو پتہ کوئی نہیں اے دلیل ہے سادی کہ سب کچھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک نے اتہار نہیں لاؤ تو ان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جی تو صاحب فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مل مسول عنها باعلم من السائل تینو پتہ نہ مینوں پتہ جی میں کیسی تے تمہیں مولانا جی ہاں ایک اے ای نہ تینو پتہ نہ مینوں پتہ ایک ایک اے ای مینوں بھی ہے تینو اوکڑ ڈنو کر سن لو جی ناز کر ٹھنڈا دے جی ہاں پہلے جی ہاں ہن اسی ایک دعا ماط مسئلہ یہ ہے کہ میں عرض ارض کیا سب نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نہ تینوں پتا نہ مینوں پتا تو جبریل نے نشانیاں پوچھیا کیوں